پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منح اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو را پاگے اور اگر منح پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہچا دیا ہے اور اللہ بندوہے کو کو دیکھ رہا ہے